یو سے علی صاحب پوچھتے ہیں کہ یورپی قانون کے مطابق وراثت کی تقسیم ساری اولاد میں برابر ہوتی ہے اس سلسلے میں رہنمائی دیں کہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں شریعت کا اصول ہے لاتا فی معیت اللہ اللہ تعالیٰ کی معاشیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے والدین اگر غلط کام کرنے کے لئے کہیں گے اور وہ شرن گناہ ہے تو وہ کام نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی حالانکہ والدین کی اطاعت فرض ہے مگر حرام کام کے لیے کوئی کہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ معظم کیوں نہ ہو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلۃ والسلام کے فرامین پر عمل کیا جائے گا اب اگر ریاستی قانون شریعت متعرہ کے خلاف چلاتا ہے تو تو اس قانون پر عمل نہیں کیا جائے گا شریعت پر عمل کیا جائے گا شریعت متعرہ نے تقسیم وراثت کے لیے اصول بیان کیا ہے کہ لد اگر مصن و بیٹے کے لیے بیٹی کے دو مثل حصہ ہے ٹو کے ریشو پر تقسیم ہوگی کی اور یہ ہے زندگی کے بعد موت کے بعد جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو وہ اس ترتیب سے ہوتی ہے کہ بیٹے کے دو حصے اور بیٹی کا ایک حصہ زندگی کے اندر اگر کوئی شخص اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے تو برابری میں کرے گا جتنا حصہ بیٹے کا ہے ہی اتنا ہی حصہ بیٹی کا ہے برابر برابر ان میں تقسیم کرے گا اپنی موت کے بعد جب کسی شخص کی موت کے بعد اس کا ورثہ تقسیم کیا جائے تو وہ ٹو کے ریشے سے یعنی بیٹے کے لیے دو دو حصے اور بیٹیوں کے لیے ایک ایک حصہ ہوگا تو آپ کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ ریاستی قوانین پر عمل نہ کریں بلکہ شرعی قوانین پر عمل کریں اللہ تعالیٰ عالم